ن ستر خل خل کف سیوں خل ق مہل ق مہ بس مین ماری جلن کسی واتقوا اللہ تساءلون بِهِ والأرحام، ان اللہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داریوں کی حق تلفی سے ڈرو یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے وَآتُ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ بے شک یہ بڑا گنا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِقُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, لكم من النساء مَثْنَا وَثُلَاثَ وَارْبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا أَلَّا تَعُولُوا اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں دو دو سے تین تین سے اور چار چار سے ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ نقم شعوری اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو اولا تو ملتی مو ورژم فی ہے ورژم فی ہو ہوں کو لول ہوں کو لقوف اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو چل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 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہن جائیں تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے نسوئی تھر کل والی دانی اکور بون والی برکھل والی سوئی بل والنی نسوئی بم فروب مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتے داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے وَإذا حضر اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتے دار یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو کروین خواف اللَّهَ قَوْلًا اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں نلون چمن ملون فیبتون خلون فی بونیم نوسل یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلث ما ترك السُّدُسُ كَانَ لَهُ فل فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْن آباؤکم وَأَبَنَاؤکم لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا عمن حکیمت اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو یا دو سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا دو تہائی حصہ ملے گا اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملے گا بشرتے کے مرنے والے کی کوئی اولاد ہو اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں تہائی حصے کی حقدار ہے ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اور یہ ساری تقسیم اس وسیعت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو یا اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے یہ تو اللہ کے مقرر کی ہوئے حصے ہیں یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 واللہ علی حلیم اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے بشرطیکہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وسیعت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ملے گا اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا ایک چوتھائی ان بیویوں کا ہے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وسیعت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا آٹھواں حصہ ملے گا اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے مگر جو وسیعت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد بشرتے کے وسیعت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے تلك حدود یہ <الْعَظِيم> اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے اور یہ زبردست کامیابی ہے وَمَن اللہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دو میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو زلیل کر کے رکھ دے گا نسائکم الفتم سم فسمی منکم شہید <سَبِيلًا> تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتقاب کریں ان پر اپنے میں سے چار گواہ بنا لو چنانچے اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِبُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو عذیت دو پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے لا مرو نسلتی سو تو بو سو می تو بلاح لکھنؤ من قريب اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ آن وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ علیماً توبا کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر ہی کے حالت میں مر جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے یا منو لو ہوں للی تن ہبو می تم ہوں نی فہ میوہ نل می تمہ ساس أن شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً اے ایمان والو یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو اور ان کو اس غرض سے مقید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو اللہ یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتقاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو نہ پسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو ان مستمو اتم پارا فلط حتون ہوں بہت نین اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور ان میں سے ایک اور ڈھیر سارا مہر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لو گے اور آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا وَلَا نپوت اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا یہ بڑی بے حیائی ہے گناونا عمل ہے اور بے رہ روی کی بات ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخ الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة بات مہتونی سم و رب في کم لیکم وب في کم من می دخلتم بهن سا لم دخلتم بهن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 تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پھوپھیاں تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنے اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے نیز تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو البتا جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا نیز وہ عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شہروں کے نکاح میں ہوں البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنہ ہیں اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیئے ہیں ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے کہ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو بشرتے کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے لطف اٹھایا ہو ان کو ان کا وہ مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا ہو البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں یقین رکھو کہ اللہ ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے حکمت کا بھی مالک ہے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 اللہ علام بیمانی کم بابو کم بابن نہ بزن علی نہ بل معی محنت محنتی صفیہ وَلَا علمتی اخد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 اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے تم سب آبس میں ایک جیسے ہو لہذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو بشرتے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی ذنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور اگر تم سب ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یرید اللہ لیبین لکم و یہدیکم سنن الذین من قبلکم و يتوب علیکم والله علیم حکیم اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے ائے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے حکمت والا بھی وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راہ سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے اوہل بينكم بالباطل لکلو امو تكون بل عن تراض منكم ولا تقتلوا سکو اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اللہ یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضا بندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے تج تب تم نفر کریم اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک با عزت جگہ داخل کریں گے نبی کل ان علیمت اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ انہ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتے دار چھوڑ کر جائیں اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے ارجل پو مو بِمَا سی بیم پو على مل بابی مومیم ام وریم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 ان الله فلا سبیلا انال مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خواب میں تنہا چھوڑ دو اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کاروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو یقین رکھو کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے وہ ان خف تم شپو کون اہلی و حکمم انلی ح اللَّهُ بَيْنَهُمَا حکم ان كَانَ من خَبِيرًا اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے ویس نبیلر لائبت اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو نیز رشتہ داروں یتیموں مسکینوں قریب والے پڑوسی دور والے پڑوسی ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا اللہ خلون بخلی نہین ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے والذین میں قَرِيْنًا قَرِيْنًا اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روزے آخرت پر اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے ملو منو بل ذملہ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نئے کاموں میں خرچ کر دیتے اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے جتنا کل شہید الا پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے یومئذی یودو الذین کفروا وعصاوا الرسول لو تسوا بہم الارض لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثاً جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے اوہلین منو لو سوت تم سو کر لو ہت مَا مت کو لو نو بن ابری سب ہتسی وَإِن كنتم او الْغَائِطِ سفرین جَاءَ أَحَدٌ کل مِنَ جہد کل اولا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا أَيْمَانْ وَالُوْ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں اللہ یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم مم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے ألم تر إلى أوتوا من أن جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم سے ایک حصہ دیا گیا تھا کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور رکھوالا بننے کے لئے بھی اللہ کافی ہے اور مددگار بننے کے لئے بھی اللہ کافی ہے مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاءَ عَلَىٰ لِسَانَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ نمک وم اللہ بھی کفرین فل ملی لو میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا و اور اسمع ماں غیر مسمع اور رینہ حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا و اور اسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سیوا وہ ایمان نہیں لاتے یا ایوہا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن نَطْمِسَ عُجُوهًا فن کمال اے اہل کتاب جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے لبق بہ فق افطر اس من بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے کم تر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گنا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اس عطا میں ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا به اسما مبینا دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں اور کھلا گنا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا لِلَّذِينَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے ام لهم من لا يؤتون الناس تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے ام آتَيْنَا آلِ الْكِتَابَ هُم مُلْكًا عظيمًا یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی امین ہمن ابھی جہن مسائ چناچے ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے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 جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی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 ظلًا و لیلاً اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے ان لوباد ان کلاہ کن سمیا مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے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 خیر و احسن اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ الم تر ا الذین یزعمون انہم آمنو بما انزل الیک و ما انزل من قبلک دون ات موتی وق ا میرو روبی ویوری دش پانو ری دش پانو بل بائی دے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا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 ثم ان اردنا پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کے قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاب کرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا اولئیک الذین يعلم اللہ ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا یہ وہ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے لہذا تم انہیں نظر انداز کر دو انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو وما ارسلنا من رسول اللہ ليطاع بإذن اللہ ات الله جست برہیم اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے فلا وربك لَا پلاب مین ہتو ہکی مو کئیملا جلا جرجم پب سلیم تسلیم نہیں اے پیمبر تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائے پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سرے تسلیم خم کر دیں ولو اتب نل ان کو ملو ام مَا فعلوه مو ما فعلوه بِهِ لَكَانَ بھی ل خیرا لهم اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً عجرِ عظیم عطا کرتے وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور انہیں ضرور بھی ضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے او میں پلا اکمالوین اللہ اللہ علیہ فل اکمالوین اللہ علیہ نبی نیند اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں الفضل من اللہ یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے منو خزو رقم فرو صبح فرو ج ایمان والو دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ وَإِنَّ امن کم لو بک تی ان کم لمبک ازلم کم شہید اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا وَلَئِن لم چکوم تم آفوزیمت اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مالے غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو وہ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا فَلْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لہذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ اللہ منح وجال وجال وجال مل اور اے مسلمانوں تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کے خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے اللہ نمو پاتون فی سبھی اللہ دین کف رو پاتون فی سبھی پاؤ تی فاطرو كَانَ پید جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ تاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں لہذا اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں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 کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکات دیتے رہو پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پرورتگا آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا تم وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ تسے يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ تئی قُلْ مین مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فما لها القوم لا يكادون يفقهون تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو اور اگر ان منافقوں کو, کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے کہہ دو کہ ہر واقع اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے مَا من مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ و وَمَا خ می سی عتی فمین نفسکھ ارسل نلی رسول و ک تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو اطاعت سے مو پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے تمزو کے بے تکو اف تم من روی تک تم بے تم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ <وَكِيلًا> اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے لہذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے كَثِيرًا کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے و ادا جا لوہ وسول و علطین پان عل اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے چاہے وہ ام کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے اور مسلمانوں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے بقاتل فی سب کلف اللہ نفس میلہ کف بسلین کفرو اللہ اشدو بس اشدو چنکر لہذا اے پیغمبر تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت شفتہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ یقین جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے وَإِذَا حُيِّتُم فَحَيُوا بِأَحْسَنَ أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ کلی كُلِّ ان حَسِيبًا اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے اللہ ومن اصدق من اللہ, اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہ تمہیں ضرور بز ضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو کمل کم فل منافقین پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہر کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے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 یہ <نصيرًا> لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ لہذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے چنانچے اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْفَاقٌ اَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسے قوم سے جامل جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے چناچے۔ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کاروائی کا کوئی حق نہیں دیا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 أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيثُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلطَانًا مُبِينًا منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے وہ اس میں اوندے منہ جا کرتے ہیں چناچے اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے الہدی کی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا کھلا اختیار دے دیا ہے نلی مل من خپ متحری رسل مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كَانَ مِنْ متن احلسو فرمی وَهُوَ مدو مو ستر کبتین وإن كان من قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ مسل أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ تولینت می فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا <تصفيق> کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے اللہ یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا فرض ہے خون بہا دینا واجب نہیں اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خوں بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ دو مہینے تک مسلسل روزے رکھے یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے ومن نئی اقت المن فجزاؤه جہنم اہ فيها فجزاؤه جہنم فج فيها وغضب الله علیه وبی وغضب و و له عذاباً اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لانت بھیجے گا اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے امن لت بنو فت بہ نو تولی من کا مسل ملستانی کذلک کنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو کیونکہ اللہ کے پاس مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا لہذا تحقیق سے کام لو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے پوری طرح باخبر ہے لا سب اللہ دین بمولیم فیمل قائدین وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ الْقَاعِدِينَ أَجرًا عظيمًا جن مسلمانوں کو کوئی معذوری لاحق نہ ہو اور وہ جہاد میں جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہیں جو لوگ اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے اور اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی فضیلت دے کر بڑا ثواب بخشا ہے درجات یعنی خاص اپنے پاس سے بڑے درجے اور مغفرت اور رحمت اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَسَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَكُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالوا ألم تكن أرض الله فيها جهنم مصيرا جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کے روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے فرشتوں نے کہا کیا کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے إلا من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لتا وہ بے بس مرد عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنا ہے جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں اللہ ہوں آفو چنانچے پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے اللہ بڑا معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے میںاہی و رسولی سم اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موتا پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَإِذَا ضربتم اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِلَىٰ سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا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 تم الباؤ خز و حضا اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے قِيَامًا وَقُعُودًا سولت جُنُوبِكُمْ فَإِذَا بیکم فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تالی الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا پوت پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے وَلَا تون تل مون تكونوا اکون تکل مون كما مون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے اور تم اللہ سے اس بات کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک الله ان خیم بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے اور تم خیانت کرنے والوں کے طرف تار نہ بنوال اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے فیم اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا یس تخون مین ما لا یسون من اللہ ہوں الله بما يعملون بیما یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے فلیاتی ارے تمہاری بساد یہی تو ہے کہ تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا سو او نفسم اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا میں اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے حکمت کا بھی مالک ہے وہ نئی اکثب خوف اتن او اسم سم می بھی بری میں ارمی بھی بری فقت محتنو اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے ول پبلکرحمت میگیلوک وم یوگیلو وَمَا پم عبرو نیلش وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اے پیغمبر اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھے راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر او محفن او اسلحم فن تین اجور لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی اللہ یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اس لاح کا حکم دے اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے نت وسبیلی میتر سبلیل می مَا مت وَنُصْلِهِ جہ وَسَاءَتْ ستمس اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لو فیروشرو کبھی بل فل بول لے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے کمتر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راہ سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے وَإِن يدعون إلا اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ صرف چند زنانیاں ہیں اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکس شیطان کے سوا کوئی نہیں لانا فروبا جس پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَنَّهُمْ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ فَلْيُبْدِكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرًا لَّهُمْ وَلَا أَمْرًا خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا اور میں انہیں راہِ راہ سے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپائیوں کے کان چیر ڈالیں گے اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا وما إلا وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزوئیں میں مبتلا کرتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں کم ام جہن سو ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی نمنو لم جن سَنُدْخِلُهُمْ جَمَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے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 نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں نہ اہل کتاب کی آرزویں جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یارو مددگار نہیں ملے گا چورمون من من أو فأولائك فأولائك تیرو اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کے مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا ومن احسن ممن اسلم محسن تبراہی واتخذ اللہ ابراہی مخلی اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو جبکہ وہ نیکی کا خوگر بھی ہو اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم کے دین کی پیروی کی ہو اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي کیا نا ہوں بکل اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطے میں لیا ہوا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء ہوںف کف مل کفیل کت منس فنسل تون مل ہوں عمت <عَلِيمًا> اور اے پیغمبر لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں جو تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرع حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں اور یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کے خاطر انصاف قائم کرو اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے وہ انما تم خوا فتمی بالی ہوں اوباج ن فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا اور اگر كسي عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں اور صلح کر لینا بہتر ہے اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو البتہ کسی ایک طرف پورے پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز اور اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اگر دونوں جدہ ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا اللہ بڑی وسعتوں والا بڑی حکمت والا ہے لوئی اُکلی کم ونی تخوف وَكَانَ مسمتی میل ایند اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے ہم نے تم سے پہلے ہلے کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور بذات خود لائق تعریف ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے سو اخری و كان الله على ذلك قديرا اگر وہ چاہے تو اے لوگوں تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره اللَّهُ سَمِيعًا بصيرًا جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے ائوہلین ا منو کو امین بل کد اللہ ہلو والی ول اور مین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 انصاف قائم کرنے والے بنو اللہ کے خاطر گواہی دینے والے چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتے داروں کے خلاف وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے چاہے امیر ہو یا غریب اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے یوحلین نمو امین بل بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي ولکت من قبل ومن يكفر وكتبه ورسله الاخر فقد ضل ضلالا اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی اور جو شخص اللہ کا اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کرے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے منوسم کفروسم امنوسم کفر لیا سبیلا جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے بشر منافی تین علیمت منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے اللہ اولیا جمیا وہ منافق جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کے آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو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 الب سو نبھ کم فین کال کم کنلری نوئی بھوک کول مِنَ نی يحكم يوم ولن يجعل اللہ علی سبیلا اے مسلمانوں یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں چناچے اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسم ساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں یہ ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہیں نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں نہ ان کافروں کی طرف اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہر گز نہیں مل سکتا یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے مستحق عذاب ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے پولا فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ مبمنی يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أجراً البتہ جو لوگ توبہ کر لیں گے اپنی اصلاح کر لیں گے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے اللہ یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو اور اللہ سب کچھ سنتا ہر بات جانتا ہے سو اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے ان فروسلی میوری دون عی فرقو بی نی اور رسول ہی وکولو وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ضلعت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے بلول اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجراطا کرے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے یس الو أَن کتابی ان تو مِنَ کتاب میس فپد سلو أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ کپال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 پہلے کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ یہ لوگ تو موسا سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں چنانچہ انہوں نے موسا سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھاؤ چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئی ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسا کو واضح اقتدار عطا کیا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا اور ہم نے کوہ تور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا نیم وَكُفْرِهِمْ و کفیا وَقَتْلِهِمُ و وَقَتْلِهِمُ مل بِغَيْرِ اب وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا بولا بل طبع اللہ علیہا فلا الا پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا انبیاء کو ناحق قتل کیا اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی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 ما لهم به من علم الا وما قتلوه اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا تھا حالانکہ نہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی دے پائے تھے بلکہ انہیں اشتبا ہو گیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے بر بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا اور اللہ بڑا صاحب اقتدار بڑا حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بے ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لئے حلال کی گئی تھیں۔ اور اس لئے کہ وہ بکسرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور سود لیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال حق طریقے سے کھاتے تھے اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک درد عذاب تیار کر رکھا ہے لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئیک سنؤتیہم اجرا عظیما البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم پکے ہیں اور مومن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں زکوۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے میون بیمین بروی نو اسم عی لو اسم پائس و سلئی مین داود زبور اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وہی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس اور عیسا ایوب یونس ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وہی بھیجی تھی اور ہم نے داؤد کو ضبور عطا کی تھی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راز ہم کلام ہوا رسلا مبشرین ومنذرین لئن لا يكون لناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما یہ سب رسول وہ تھے جو سواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل یشہد شہید یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے جهنم فيها وكان ذلك اللہ قرین على دینا سیروں سوائے دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے أيها الناس قد جاءكم بالحق من ہکیم اے لوگ یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے يا أهل الكتاب لا تغلو في دینكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسیح عیسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه بلت پور واشد نہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو مسیح عیسی ابن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا اور ایک روح تھی جو اس کی طرف سے پیدا ہوئی تھی لہذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں اس بات سے باز آ جاؤ کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے اللہ تو ایک ہی معبود ہے وہ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے فل مسیح بدل مل الْمُقَرَّبُونَ الم قربون وئی عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا مسیح کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی آر سمجھتے ہیں اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا واما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم و انزلنا و انزلنا الیکم نورا مبینا اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیجتی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارہ تھام لیا ہے اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا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 اکتنی فل مسروں سلمیل لَكُمْ نو آگ واللہ علیم اے پیغمبر لوگ تم سے کلال کا حکم پوچھتے ہیں کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلال کے بارے میں حکم بتاتا ہے اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھے کے حقدار ہوگی اور اگر اس کی بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے ترکے سے وہ دو تہائی کے حقدار ہوں گی اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا